علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات رسالت پر ہونے والے دو شوبوں کا جواب اور کتمانِ حق کا جو برا انجام ہے اس کا بیان ہوا اس آیت کریمہ سے یہ کون سی آیت ہے جی آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سورت البرا کی آیت نمبر ایک سو تریسٹھ سے اللہ نے دعوی توحید کو دوسری بار ذکر فرمائیں میں <صفح> نے سورت البقرہ کا جب خلاصہ بیان کیا تھا تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ صورت بقرہ میں تین مرتبہ دعوی توحید کا ذکر ہوگا پہلی دفعہ آیت نمبر اکیس میں یا الناس اوبو ربکم اور یہ آیت نمبر ایک سو تریسٹھ میں الحکم الٰوں واحد یہ دوسری مرتبہ دعو توحید کو ذکر کیا گیا میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر مرتبہ دعوی توحید کو ذکر کرنے سے مقصد اللہ رب العزت کا الگ ہوگا جب پہلی مرتبہ دعوی توحید کو ذکر کیا تو مقصد تھا شرک اعتقادی کی نفی کرنا کہ میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں میرے سوا مختار کل کوئی نہیں لہٰذا مجھے ہی پکارو میرے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں اور یہ آیت نمبر 163 میں دوسری مرتبہ جب دعوی توحید کو ذکر کیا تو یہاں مقصد ہے شرک فعلی کی نفی کرنا مشرقین جہاں اس شرک میں مبتلا تھے کہ وہ غیر اللہ کو عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کے پکارتے اسی طرح وہ اس شرک میں بھی مبتلا تھے کہ وہ اپنے جانوروں میں سے اور اپنی کھیتی باڑی کی پیداوار میں سے اور اپنے مال و دولت میں سے اور اپنے جانوروں میں سے غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں منتیں اور چڑھاوے دیا کرتے تھے تو اب دوسری مرتبہ جب دعوی توحید کو ذکر کیا تو مقصد شرک کی اس قسم کو رد کرنا ہے کہ نظر و نیاز کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں الہکم حکم الہم واحد معبود تمہارا معبود ایک ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے یہ دونوں سفتیں دعوے توحید پر بطور دلیل لائی گئی ہیں جی انتہائی درجے کا رحم کرنے والا اور بے انتہا مہربانیاں کرنے والا چونکہ وہی ہے لہذا اس کے سوا الہ بننے کے لائق کو کوئی نہیں فی خلق سماواتبل عرض دعوے توحید کو ذکر کرنے کے بعد اس پر عقلی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور یہ جو عقلی دلیل اللہ دے رہے ہیں اس میں سات چیزوں کا ذکر ہے جی اور یہ ساتوں دلیلیں ساتوں چیزیں دعوے پر بڑے لطیف پیرائے میں منطبق ہو رہی ہیں جی نظر و نیاز یا منت عام طور پر تین چیزوں سے دی جاتی ہے جی زمین کی پیداوار ایک جیسے غلہ ہو گیا پھل ہو گئے میوے ہو گئے کپڑے ہو گئے جانور دوسری چیز جی غیر اللہ کے نام پر بکرے چھترے جانور اور تیسری چیز ہے نقد روپیہ مال اللہ رب العزت نے اس دلیل اقلی میں سات چیزوں کا ذکر کر کے انہی تینوں چیزوں کے متعلق کہا کہ یہ میری پیدا کر بے شک زمینوں آسمان کے بنانے میں اب پھل اناج زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور آسمان میں چمکنے والا سورج اپنی تپش سے ان کو پکاتا ہے وقت علا فلئی نہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں آنا جانا بھی مراد ہے اور بڑھنا گھٹنا بھی مراد ہے ول اور کشتی میں فلک واحد اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں جمع کے لیے مانا کر لیں اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں دریا میں بیما الناس سات ان چیزوں کے جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں مراد ہو گئی جی تجارت نقد روپیہ ادھر کا سامان ادھر لے گئے اور ادھر کا سامان تجارت کے لیے ادھر لائے وما انض اللہ منسمائے معائن من اور پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو بادہ موتحا اس کی موت کے بعد مراد ہے بنجر ہونا موت سوک جانا اس میں پیداوار کا تذکرہ ہوا جی پانی کو برسانے والا وہی ہے اور بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہی ہے وہ بس صفیہ من کلبا اور اس نے پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار جانور آ جی و تصری فراحاؤں کے پھیرنے میں وہ اور بادلوں میں جو بادل مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان رام کردہ شدہ شاہ عبد القادر نے تابے کا معنی کیا ان سب چیزوں میں لیاتن البتہ بڑی دلیلیں ہیں بڑی نشانیاں ہیں شاہ عبد القادر نے میں کیا نمونے لے کو می کے لون اکر رکھنے والی قوم کے لیے زمین کی پیداوار ہماری قدرت سے ہے زمین میں جانوروں کا پھیلانا ہمارے بس میں تجارت کے لیے کشتیوں کو اور سمندروں کو مسخر کر دینا ہمارے قبضہ قدرت میں ہے بڑی عجیب طریقے سے دلیل عقلی کو بیان کیا کہ پھر ان میں سے نظر و نیاز کے لیے خرچ کرنا بھی ہمارے نام پر ہونا چاہیے ومن سے میت تخز مندون اللہ اندادہ شکوا جی جو مشرقین شرک فیلی کے مرتکب ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا اللہ سے نیچے والے درجوں کو درجے والوں کو اندادن شریکن اندادن ایشرکا انفل العبادت جلالین شاہ عبد القادر نے میں کیا باز لوگ ہیں جو پکڑتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو یو ہبو نہم کا ہب اللہ اے یو عز مہم کا تعظیم اللہ جلالین وہ ان کی بھی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعظیمیں کرنی چاہیے انہیں پکارتے ہیں اس نظریے سے کہ وہ سنتے ہیں ہمارے حالات سے واقف ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں جس طرح اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ولزینہ آمنو منو اشد و حب اور جو ایمان والے ہیں وہ بہت سخت ہیں اللہ کی محبت میں یو ہبو نوم ک ہب اللہ اے حب مومنی للہ <تصفيق> وہ ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں ان کی تعظیمیں کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ قوی ہیں زیادہ سخت ہیں زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں محبت میں اللہ کے لیے یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتے اور غیر اللہ سے اللہ کی محبت جیسا سلوک نہیں کرتے محبت کے اپنے اپنے درجات ہیں جی دنیا میں بھی محبت کے اپنے درجات ہیں جی ماں سے محبت ہے بین سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے بیٹی سے محبت ہے تو ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں نہیں کہتا اور کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بیوی کے ساتھ محبت ہی نہیں کر رہا اس کو ماں نہیں کہہ رہا تو یہ آمک ہی ہے نا اسی طرح اللہ کی محبت الگ چیز ہے انبیاء کی محبت الگ چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار الگ ہے اور بزرگان دین کی محبت کا معیار الگ ہے اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ کی پیروی اور اتباع کی جائے اور بزرگان دین ان کی محبت یہ ہے کہ انہیں اپنا پیشوا سمجھا جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلا جائے ولویر لما فالو یزا معروف ہوگی اگر دیکھ لیتے ظالم جس عذاب کو وہ قیامت کے دن دیکھیں گے اب دیکھ لیتے اب دیکھ لیتے تو وہ کبھی شرک نہ کرتے اور بول اٹھتے انل قوت للہ یمی ہر طرح کی قوت و طاقت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری اور واقعی اللہ سخت عذاب والا ہے وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اور وہ عذاب اگر یہ اب دیکھ لیتے تو یہ کبھی شرک نہ کرتے وہ وقت وہ ہوگا اس تبرہ لذی نتبعو تخویف اخرویہ ہے جی یہ ساری تخویف اخرویہ ہے وہ وقت ہوگا جب دست بردار ہو جائیں گے تبرہ الگ ہو جائیں گے شاہ ول صاحب نے میں کیا بیزار جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی کون ہے وہ علماء پیر چودھری من الزینتباؤ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی مقتدی مرید وہ سارے پیر اور علماء جنہوں نے یہاں شرک سکھایا وہ سارے قیامت کے دن اپنے مریدوں سے الگ ہو جائیں گے اظہار نفرت کریں گے و العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو و تقات بیہم الاسباب اور منقطے ہو جائیں گے ان کے رشتے الاسباب گہرے تعلقات یہاں جو دنیا میں ان کے تعلقات تھے محبتیں تھیں پیار تھے ہاتھوں کو چومنا پاؤں کو ہاتھ لگانا صدقے جانا یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور پیر اپنے مریدوں سے اظہار برات کر دیں گے وقال اللہ زین اور کہیں گے پیروی کرنے والے یعنی مرید لو انا لنا کر کاش کے ہمارے لیے ہوتا پلٹنا یعنی دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا فن تبرا منہم ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے کما تبرو منا جس طرح یہ ہم سے الگ ہو گئے آج ش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیجا جاتا یہ اس دن کہیں گے جیسے آج ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ پیروں کو نہیں مانتے اور فقیروں کو نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں کاش کے وہ دن دیکھیں آج دیکھ لیں کزا لے کا یوری ہم اللہ آمالحم یوں دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کافل بیان الکمال رویت سے مراد رویت بصری ہے جی یوں دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسراتن افسوس دلانے کو حسراتن علیہم حسرت و افسوس ہو و ماہوم بخار جینا من نار اور نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے کیونکہ شرک کی سزا دائمی ہے جتنے ان کے گمان تھے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے بچا کے لے جائیں گے ان کو اپنا پیر ماننے والا کبھی آگ میں نہیں جا سکتا ساری آرزو پر پانی پھیر دیں گے اور آمال جو انہوں نے دنیا میں کچھ کیے تھے نیک وہ شرک کی وجہ سے برباد ہو گئے کچھ بھی حاصل نہ ہوا حسرت ہی حسرت ہوگی اے لوگو کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے حلال طیب بظاہر بالکل کلام غیر مربوط ہو گیا جی کہاں سے بات کو شروع کیا الح تمہارا ایک ہے پھر اس پر عقلی دلیل دی پھر ایک شکوہ کیا پھر مشرقین کو تخویف اخروی سنائی اور اچانک کہا حلال طیب چیزوں کو کھاؤ اللہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی اور ایسی تفسیر کی اور مربوط کیا کہ انسانی عقل اسے پڑھ کر دیکھ کر دنگ رہ جاتی وہ فرماتے ہیں یہ شرک فیلی کی بحث شروع ہو رہی ہے جی اس کے چار عنوان ہوں گے جی ایک ہی مرتبہ سمجھ لیں پھر یہ صورت معاہدہ میں بھی مضمون آئے گا انام میں بھی آئے گا آراف میں بھی آئے گا کچھ ہو, ہو سکتا ہے ناہل میں آئے پھر حج میں آئے ایک ہی دفعہ اس کو سمجھ لیں تاکہ آسانی ہو جائے چار عنوان ہیں جی اس کے تحری اللہ ایک کیا میں نے اس کا اللہ کی حرام کردہ چیزیں کچھ اس نے ابدی حرام قرار دے دی یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا کچھ وقتی طور پہ اللہ نے حرام قرار دے دی مثلا اے رام باندھنا ہے تو خوشبو نہیں لگانی حرم میں شکار نہیں کرنا اے رام باندھنا ہے تو پھر بال وغیرہ اپنے نہیں توڑنے یہ اللہ نے وقتی طور پہ ان چیزوں کو بندے پر حرام قرار دی اس کو کہیں کیا کہیں گے تحریمات اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں اس کے مقابلے میں عنوان ہے جی تحریمات العباد بندوں کے نام پر حرام کی جانے والی چیزیں جیسے حرم کا علاقہ ہے وہاں درخت نہیں کاٹنا گھاس نہیں کاٹنا اسی طرح اس کے مقابلے میں جو بزرگوں کے مزار ہیں ان کے ارد گرد جو درخت ہیں اس درخت کو نہیں کاٹنا اس درخت کو نہیں کاٹنا یہ تعریمات البات تیسرا عنوان ہے جی نیازات اللہ اللہ کی نیازیں اللہ کے نام کی نظر نیاز منت قربانی اور چوتھی چیز ہے جی نیازات العباد غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں ان چاروں کا حکم سن لیں جی تحریمات اللہ کا حکم ہے ان کو حرام سمجھو تاریمات الباد کا حکم یہ ہے کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی اسے حلال جانو اور کھاؤ نیازات اللہ اس کا حکم یہ ہے حلال ہیں کھاؤ جیسے قربانی اور نیازات الباد کا حکم یہ ہے یہ حرام ہے انہیں مت کھاؤ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوا بڑے بڑے مفسرین کو دھوکہ بھی لگ گیا وہ تعریمات العباد کو نیازات العباد سمجھنے لگے اور آت العباد کو تحریم العباد سمجھنے لگے اس میں جو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے نفیس سا فرق کیا ہے وہ بہت لاجواب ہے جی اشکال یہ پیدا ہوا پہلے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کر لوں مشرقین مکہ کا ایک شرک یہ تھا کہ وہ اپنے غلے میں سے اور اپنے جانوروں میں سے غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے وجالو للہ مِمَّا ذرا مِنَ الحر ول انعام نصیباً فکالو حاضہ لاہ بزامہم و حاضہ یہ ان کا ایک شرک تھا جی اپنے جانوروں میں سے پیداوار زمین کی اس میں غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں ایک شرک ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ جانور ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے اس پر بوجھ نہیں لادنا اور یہ جانور ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے اس کا دودھ نہیں دونا اور یہ بزرگ یہ جانور ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے اس کو ذبح نہیں کرنا اس کو کھانا نہیں آج بھی اس طرح کی پیروں کی اور بزرگوں کے جانور پھرتے رہتے ہیں کھیتوں میں وہ کہنا اس کو منع نہیں کرنا ایک شرک ان کا یہ تھا اس پر بوجھ نہیں لادنا دودھ نہیں دونا گوشت نہیں کھانا اس کے بارے میں حکم کیا دیا کھاؤ بوجھ لادو دودھ پیو ایک جانور ہے یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہم نے دے دی ہے اس کو ذبح کریں گے تقسیم کریں گے کھائیں گے شریعت نے کہا اس کو مت کھاؤ یہ حرام ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ دونوں غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جا رہے ہیں وہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑا ہے اس کا دودھ نہیں دھونا اس کا گوشت نہیں کھانا اس کو تم کہتے ہو کھاؤ حلال ہے اور یہ جو نیاز کا جانور ہے یہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے اس کو تم کہتے ہو یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو نفیس سا حال نکالا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے جی فرماتے ہیں اصل میں مشرق کے عقیدے کو توڑنا مقصود ہے مشرق کا جو عقیدہ ہے وہ دیکھنا ہے وہ عقیدہ کیا ہے جب وہ جانور کو چھوڑ رہا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے اس کا گوشت نہیں کھانا دودھ نہیں دونا سامان نہیں لادنا تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو معبود خوش ہوں گے نظریہ اس کا یہ ہے نہیں کھاؤں گا دودھ نہیں دوں گا تو جس کے نام پہ چھوڑا ہے بزرگ وہ خوش ہوں گے اللہ نے فرمایا ان کے عقیدے کو توڑو اور اسے کھاؤ اور جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے اس میں اس کا عقیدہ یہ ہے اس کو ذبح کریں گے پکائیں گے یہ بڑا تبرک ہے کھائیں گے تو بزرگ خوش ہوگا اس میں ان کا نظریہ یہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ان کا نظریہ توڑو اور اس کو مت کھاؤ یہ تعریمات العباد اور نیازات العباد میں فرق کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت خوبصورت فرق کیا یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے ان کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ساری ایتیں حل ہوتی چلی جائیں گی جی یا یو الناس اے لوگو کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے حلال طیب یہ کیا ہو گیا جی تحریمات بات کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی کھاؤ سے ولا تب خطوات شیطان مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں تحریماتل بات کی طرف لے جانا چاہتا ہے انما یا امر کم شیطان تو تم کو حکم دیتا ہے برے کاموں کا اور بے حیائی کا وہ انتقولو اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہوسو کہتے ہیں جی وہ کام جو اکلن بھی برے ہو عقل بھی ان کو برا کہے اور الفاشا وہ کام جن کو شریعت نے برا ٹھہرایا مشرقی مکہ کا ایک گروہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا برہنا صورت آراف میں انشاءاللہ اللہ ہم پڑھیں گے جی وہ کپڑے بیت اللہ سے باہر اتار دیتے تھے جی مرد بھی عورتیں بھی ان کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ ان کپڑوں میں تم گنا کرتے ہو اور یہ گنا والے کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے لہذا اتار دو تو یہ تحریمات العباد بعد میں آ اللہ نے تو لباس کو کہا ہے کہ پہنو تو ایک وقت میں اپنے لباس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا تو یہ تو غلط ہے تو الفا شاہ سے وہی برہنہ طواف مراد ہے جی وان تقولو اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ اللہ پر جھوٹ بولتے رہو بغیر علم کے باتیں کرتے رہو خدا پر افطرا کرتے رہو غیر اللہ کی نیازیں دینا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آج خود حرام ٹھہرا لینا اور کعبے کا برہنا ہو کر طواف کرنا یہ سب اللہ پر افترا باندھنا ہے جی ویزاکیل الحم اتبا انزل اللہ شکوہ ہے جی اللہ مشرقین کے رویے پر شکوہ کر رہے ہیں ہمارے اتنے دلائل ہیں اور ہم نے کتنے دلائل سے انہیں سمجھایا ہے کہ پکار کے لائق نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے کالو تو وہ کہتے ہیں بل نت ما الفینا علیہ آبانا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو یہ مشرقین کی اور کمزور عقیدہ والے لوگوں کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے جی یہ ہمارے باپ دادا کی رسمیں ہیں یہ ہمارے باپ دادا سے باتیں چلی آ رہی ہیں ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں جی یہ جو اکثر لوگ شرک کرتے ہیں یا بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں یا شادیوں پر اور خوشیوں اور غمیوں پر بری بری رسمیں کرتے ہیں یہ سب اپنے باپ دادا کی یہی ان کے نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں اول کا نہ جواب شکوا بڑا خوبصورت جواب دیا جی اللہ نے بھلا اگر ہوں ان کے باپ دادا لا یا کہ نا شیئن نہ اکر رکھتے کچھ ولا یا تدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے یہ میں یہ کہنے کا مقصد ہے جی باپ دادا بے عقل ہوں دین سے دور ہوں ہدایت یافتہ نہ ہوں گمراہ ہوں تو پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلے جائیں گے واما صحل اللہ کا فارو اور ایسے کافروں کو نصیحت کرنے کی مثال یہ وہ کافر ہیں نا جن پر مورے لگ گئی ہیں کیونکہ آگے آ رہا ہے سمم بکمن اوم یون فہوم لا یا تو وہی کافر مراد ہے ہٹ دھرم جتنے دلائل دیتے چلے جاؤ وہ کہیں گے نہیں جی ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے اور بڑوں سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں ہم تو اسی کے پابند ہے جی اللہ نے ان کی مثال دی مثال ایسے کافروں کو نصیحت کرنے کی کا مسل اللہ اس شخص جیسی ہے یعنی کو جو آواز دیتا ہے بما ایسی چیز کو لا یسماؤ جو چیز سنتی نہیں اللہ دعا ان سوائے پکار کے و ندا ان اور سوائے بلانے کی آواز کے اس کے کان میں آواز تو آتی ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے لیکن وہ سمجھتی نہیں جیسے ڈنگر ہو گئے آپ ڈنگروں کو بندہ سمجھانے لگ جائے تو آواز تو ان کے کانوں میں پہنچ جائے گی لیکن وہ ڈنگر سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کہنے والا کہہ کیا, کیا رہا ہے سم بکمون بیرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں فہم لا یا پس وہ عقل نہیں رکھتے یہ مہرے جب کے نیچے آ گئے یا یو الزین عامو کلو منتعی بات مہارا زک اعادہ اے ادا ہے جی تاریمات العباد کا کیوں اعادہ کیا جی پہلے خطاب عام تھا جی یاس اب صرف مومنوں کو خطاب کر رہے ہیں جی اور کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریمات العباد کو صرف حرام نہ سمجھو بلکہ عملی طور پر کھا کے بھی دکھاؤ عمل سے اپنے عقیدے کی تصدیق کرو حضرت صاحب کہتے ہیں یہ تریمات العباد کا اللہ اعادہ کر رہے ہیں آگے اگلی ایت میں اللہ نیازات العباد کو بیان کرنا چاہتے ہیں اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں وشکرول اللہ اور اللہ کا شکر کرو میری نعمتوں پر ان کو تم اییا تابون اگر تم ہو خاص اسی کی عبادت کرتے تو پھر عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھاؤ انما ہر رما لم المئی دوسرا مسئلہ آ جی نیازات العباد یا نیازات لغیر اللہ غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں انما یہ حسر حقیقی مانے میں نہیں جی اضافی معنی میں اس اعتبار سے کہ مشرقین ان چار چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اس لیے ان چار کا ذکر کر دیا اور یہ معنی نہیں ہے کہ یہ صرف چار حرام ہیں اور اس کے سوا کوئی چیز بھی حرام نہیں یہ معنی نہیں ہے جی حسر حقیقی نہیں اضافی ہے جی حضرت صاحب نے ایک بات لکھی علامہ رضی کے حوالے سے کہ بہت سے مقام پر انہ نم کا جو کلمہ ہے یہ حسر کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنے ماں کے مضمون کی پختگی پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کی پختگی پر تو میں کیا کریں گے بے شک یقیناً یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو جس کو شری طریقے سے ذبا نہیں کیا گیا وہ حرام ہے لیکن دباغت کے بعد اس کا چمڑا ہڈی بال وہ حلال ہو جائیں گے ودم دم اور خون کو مراد دمے مسفو ہے جی جو رگوں سے دھار بن کے نکلے جو کلیجی کے ساتھ دل کے ساتھ گوشت کے ساتھ خون لگا ہوا ہے وہ خون مراد نہیں ہے ولہ مل اور حرام کیا خنزیر کے گوشت کو خنزیر کے تمام اجزا حرام ہیں جی گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ جانور میں مقصودی چیز جو ہے وہ گوشت ہے بما اوہلا بھی لے گئی رلہ اوہلا اہ سے جی جس کے معنی آواز بلند کرنے کے آتے ہیں شہرت دینا اور وہ چیز بھی حرام ہے جس کو شہرت دے دی گئی اوہلا بھی بھی مفسرین کہتے ہیں بھی علیہ کے مہینے میں جس پر آواز بلند کیا گیا لے غیر اللہ لے بے غیر اللہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ میں یہ چیز فلاں بزرگ کے نام پہ دے رہا ہوں وہ بزرگ خوش ہوں گے میرے مال میں برکت ہوگی اگر نہیں دوں گا تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جائے گا ناراض ہو جائیں گے وہ اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر آواز بلند کیا گیا غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کی ساری بحث جو ہے وہ صورت معاہدہ میں انشاءاللہ اللہ کریں گے جی البتہ اتنی بات یہاں سے واضح ہوئی کہ غیر اللہ کے نام پر جو نظریں ہیں نیازیں ہیں منتیں ہیں جن پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے جیسے گیارہویں پیرانے پیر کے نام کی کنڈے امام جعفر کے نام کے میرا یہ مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا اس کو قرآن کی عیسایت نے حرام ٹھہرایا جی وہ پھر جو آدمی لاچار ہو جائے استراری حالت کا بیان ہے جی استراری حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ظالم نے کہا بھی کھا نہیں تو گولی مارتا ہوں یا ایسی جگہ پہ ہے اتنا بھوک نے ستایا کہ اگر نہیں کھاتا تو مر جائے گا تو ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لی لیکن دو شرطیں لگائیں غیرہ باغ بے حکمی کرنے والا بھی نہ ہو. حلال نہ سمجھ لے یا ضرورت کے وقت کھائے بلا ضرورت نہ کھائے ولا آدن اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو یعنی پیٹ بھر کے بھی نہ کھائے اتنا کھائے جس سے زندگی بچ جائے یہ دو شرطیں لگائیں بے حکمی کرنے والا بھی نو اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو اور ان حرام چیزوں کو اضطراری حالت میں استعمال کر لے فلا اسما علی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الزین یک ما انزل اللہ من الكتاب زجر اور تخویف اخرویہ برائے علماء یہود جو غیر اللہ کی نیازیں کھاتے اور غیر اللہ کی نیازوں کے آکام بیان نہیں کرتے تھے اس مسئلے کے بعد اس کتمان حق کی آیت کو لے آنا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے اس مسئلے کو بیان کرنا ذرا مشکل کام تھا یہ غیر اللہ کی نظریں نیازیں ان سے روکنا انہیں حرام کہنا آسان نہیں تھا اس لیے ساتھ ہی کتمان حق کی بات کو ذکر کیا آج بھی جو لوگ علماء اور گدی نشین نظر و نیاز کے مسائل صحیح بیان نہیں کرتے چھپاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی وعید ہے جی یا جو لوگ تعویلیں کرتے ہیں جیسے ما اوہلہ میں تعویل کی گئی اوہلہ بمینا زوبیا اس سے وہ جانور مراد ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے یا بے اس میں علی بے اس میں وہ حرام ہے اس سے وہ مراد ہے میں نے اس لیے صورت مائدہ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں تفصیل ہے اگر ما اوہلہ میں زوبیا کا مین ہے اور یہاں وہ جانور مراد ہیں جن کو زبا غیر اللہ کے نام پر کیا جائے تو صورت مائدہ میں اس آیت کے بعد وہ ماں ظوبیہ اللہ کیوں کہا اللہ نے ما ذوبیہ کا تو یہاں ذکر ہو گیا تھا تو پھر آگے جا کے اللہ نے وہ ماں ذوبحا اللہ کیوں ذکر کیا معلوم ہوتا ہے ماں ذوب عالنصب اور شے ہے اور ماں اہل او اور اور دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جانور جسے ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر تو مشرقین مکہ صرف جانور غیر اللہ کے نام پر دیا کرتے تھے غلہ اناج پیداوار وہ نہیں دیا کرتے تھے سورت انام میں جاللہ مما ذرا منل ہر سے ول وہ تو کھیتیوں میں سے بھی حصہ نکالتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کھیتیوں میں سے جو غیر اللہ کا حصہ نکال رہے ہیں اس کا ذکر کوئی نہیں تو جو لوگ چھپاتے ہیں تویلیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑی زجر ہے جی جو پردہ ڈالتے ہیں ان لذیذ یکتمون بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری کتاب سے جن سے کتاب مراد ہے جی تورات بھی مراد ہو سکتی ہے وَيَشْتَرُونَ بھی سَمَنًا قَلِيلًا اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے تھوڑے ولا تشتروب آیاتی سمن کلیلن کا یہ میں ہے جی جن لوگوں نے ولا تشتروب آیاتی سمن کلیلن کو دلیل بنایا کہ امامت کی تنخواہ ٹھیک نہیں خطابت کی تنخواہ ٹھیک نہیں موزن کی تنخواہ ٹھیک نہیں یا قرآن پڑھانے والے کاری کی تنخواہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ولا آیاتی نہیں یہ ہے خود قرآن نے کہ یشترون بھی سمن کلیلا حق بات کو چھپانا اس پہ پردے ڈالنا صرف اس لیے کہ ہمارے نظرانے ہمارے چندے ہماری دولت ہماری گدیاں یہ بچی رہیں الا مایا کلو نفی بتو نہم الار وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ولا یوکل محم اللہ اللہ ان سے نہیں کرے گا قیامت آمد کے دن رحمت و شفقت کی کلام مراد ہے جی اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا شفقت کی ولا یوزکی ہم اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا مندنا سے جلوم گناہوں کی گندگی سے ولہ معذاب علیم انہی کے لیے ہے دردناک عذاب اللہ کے قرآن کو چھپانا توحید پر پردے ڈالنا اس میں تابیلیں کرنا وہ علماء اس وعید کو غور سے پڑھیں اور سنیں جی اولا کلزی نشتر ابلالتا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے الزلالہ غیر اللہ کی نظریں نیازیں بل توحید حق بات کو بیان کرنا والا آزاب یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا عذاب کو بدلے بخشش کے فماس براہ ملنار یہ لوگ تو آگ پر بڑے ہی صبر کرنے والے ہیں ذالک بے ان اللہ اے ذالکل عذاب یہ عذاب ولوم عذاب العلیم فماسبر امل انار لا یوکل محم اللہ یومل قیام یہ عذاب بے ان اللہ بے اس کا متعلق معذوف ہوگا جی لے یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ ان کو یقین ہو جائے یوں میں نہ کریں گے جی ظال کل عذاب نو یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ نے تو اتار دی تھی کتاب ساتھ حق کے الکتاب سے جن سے کتاب مراد ہے جی الحق سے سچائی مراد ہے جی دلیل حجت بالحق بالصدق یا بالحق میں باب مین لام ہے جی اور اس کے بعد مزاف معذوف ہے جی اہل اظہار الحق مدارک نے لکھا جی یہ عذاب ان پر اس لیے اتارا جائے گا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے ان پر اظہار حق کے لیے کتاب نازل فرما دی تھی جس میں اللہ نے یہ سارے توحید کے مسائل بیان کیے تھے مگر انہوں نے ضد وعینات کی وجہ سے اس پر پردے ڈالے تھے وہی نخت لفوفل کتاب اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ دور کی زد میں جا پڑے ہیں لئی سلبرا انتولو وجوہ کم کے بل المشرے کے بل مغرب یہ تتمہ ہے جی تحویل قبلا کی بحث کا جی پھر ایک دفعہ تحویل قبلا کی طرف ہو بات آ گئی کیوں یہودیوں نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو بڑی شد و مد سے بیان کرنا شروع کیا جی مسلمانوں کے خلاف نبی پاک کے خلاف گندا جھوٹا پروپیگنڈا کیا لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتایا بھی اصل قبلہ تو بیت المقدس تھا سارے نبیوں کا قبلہ اس نے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ قبلہ بنا لیا تو وہ ہر جگہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ اصل قبلہ بیت المقدس تھا عیسائی کہتے تھے مشرق کی جانب اصل قبلہ ہے تو اللہ نے فرمایا نیکی ساری اسی میں بند ہو گئی ہے لئی سل برا بر البر سارا کمال اسی میں بند نہیں ہے کہ تم منہ کرو کہ تم پھیرو اپنے منہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پوری نیکی اور دین اسی میں بند ہو گیا ہے کہ اسی کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہو کنل برا البرو جام یون لے ساری نیکیوں کی اقسام کو شامل ہے جی اصل عبارت یوں ہوگی جی ولا کن بر من آ من اب لیکن نیکی والا تو وہ آدمی ہے لیکن نیکی والا تو وہ آدمی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نکیوں پر جن سے کتاب مراد ہے اور دیتا ہے مال اللہ ہبی ہی اللہ کی محبت میں یا ضمیر مجرور راجے بسوے المال دیتا ہے مال مال کی محبت کے باوجود قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو وہ مانگنے والوں کو مساکین وہ ہوتے ہیں جو کسی سے نہ مانگیں سائلین جو مانگ لیں وہ پھر رکاب گردنوں میں رکب ان کی جمع ایفی فی تخلیص رکاب یعنی غلاموں کو آزاد کروانا آج کل قیدیوں کو چھڑانا مقروز کو بھی شامل ہے جی یعنی جو آدمی مکروز ہے قرضہ اتارنے کی توفیق نہیں رکھتا اس کی مدد کرنا کا مسلات مالی آمال کے بعد بدنی آمال جی اور قائم رکھتا ہے نماز کو اور دیتا ہے زکات پہلے نفلی صدقات کا ذکر تھا جی آتل مال آلہ ہبی زبل نفلی صدقے وہ آتل زکات فرضی زکات مراد ہے جی ولمفون اور پورا کرنے والے اپنے وادوں کو جب وہ وعدہ باندھیں بابرین افلبا سائے یہ فیل مقدر کا مفول ہے جی ام دا ہو المفون پہ اطف نہیں ہے جی اس کا عصابرین سے پہلے ام ہو میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والے فلباسائے سختی میں الباسا فل اموال یعنی مال کے معاملے میں تنگی وزرا تکلیف میں ازرا فل انفس بدنی تکلیف مالی مصیبتیں بدنی مصیبتیں وہی الباس اور لڑائی کے وقت جب دشمن کے مقابلے میں آئے ڈٹ جاتا ہے ن الباس کا مطلب یہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ خیرات سے کام نہیں چلے گا جہاد فی سبھی اللہ بھی کرنا پڑے گا اور مال و جان میں تکلیفیں دکھ مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں گی الا اکلزین صدقو یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار یہ کن کو کہا جا رہا جب یہ ایتیں اتر رہی تھیں تو ہم اور آپ تابعین اور تبا تابعین ائمہ میں اور مفسرین فکہا اور علماء تو موجود نہیں تھے تو جس وقت یہ ایتیں اتر رہی تھیں اس وقت میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ موجود تھے تو صحابہ کی بڑی عظمت ہے جی نیتوں میں اللہ نے ان کی سفتوں کا ذکر کیا پھر فرمایا اولا کلین کو اللہ نے سچا قرار دیا اللہ نے ان کے تقوے کو بیان کیا تو یہ صحابہ کے درجات اور عظمتوں پر بہت بڑی دلیل ہے جی جو لوگ صحابہ پہ تبرا کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا تان کرتے ہیں انہیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے جی. اے ایمان والوں لازم کیا گیا تم پر بدلہ مقتول کے بارے میں پھر کلام بے ربط ہو گئی ہے جی. کوئی پیچھے سے تعلق نہیں رہا جی تاریمات العباد کو بیان کیا پھر نیازات العباد کو بیان کیا پھر کتما حق کرنے والوں کو ایک ڈراوا سنایا پھر تحویلِ قبلہ کے بارے میں جو یہودی مسئلہ بنائے ہوئے تھے انہیں کہا بھئی ساری نیکی اسی میں آ گئی ہے کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں نیکیاں کیا ہیں نیکیوں کا ذکر کیا پھر فرمایا مقتول کے بارے میں تم ساس لاج لازم ان لوگوں نے تو جان چھڑا لی جن لوگوں نے کہا یہ آکام کی کتاب ہے واقعات کی کتاب ہے کبھی حضرت نوح کا واقعہ کبھی حضرت لوت کا کبھی حضرت سالے کا کبھی حضرت ابراہیم کا کبھی نماز کبھی روزہ کبھی جہاد کبھی کساس کبھی آکام کی کتاب انہوں نے جان چھڑا لی لیکن ہمارے حضرت کہتے تھے اے میاں بندی دا کلام نہیں یہ رب کا کلام یہ بے ربط کلام نہیں ہے یہ شہن شاہ کا کلام ہے اور یہ مربوط کلام ہے حضرت صاحب نے کیسے مربوط کیا جی صورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جی مضامین کے لحاظ سے پہلا حصہ مکمل ہو گیا جی پہلے حصے میں دو مضمون بیان ہوئے جی توحید رسالت اب یہاں سے صورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جی دوسرے حصے میں اللہ دو مضمون بیان کریں گے جی. جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو مال خرچ نہیں کرو گے تو اسلیہ کس طرح خریدا جائے گا آپ ذرا غور کرنا ہے جہاں جہاں بھی لوگ ہمارے سبق میں شریک ہیں یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں جہاد کا مضمون اصل میں حقیقت وہی بیان ہونا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے صورت بقرہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا جہاد فی سبیل اللہ صرف وہی قوم کر سکتی ہے جو آپس میں منظم ہو جس کا اندرونی نظم و نسق درست ہو ان کے مابین جھگڑے اختلافات نہ ہوں اس لیے جہاد والے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے تین امور انتظامیہ بیان کیے جی